أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تذكاه وذكر اسم ربه فصلاه بل تؤثرون الحياة الدنيا وَالْآخِرَةُ خَييرٌ وَأَبنْق إهََا لَ السُحُ فِيأُول صُحُ فيِي إبرمِ مَ الحمد صلی اللہ محمد محمد مجيد وبر مجید على محمد محمد ابرویم وبر مجيد. چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہارے لوٹے گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیا نبی کی جانب درود لب دلب پر سجا سجا کر صحیح مسلم میں عدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ دروشی پڑے اللہ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اور سنن نسائی میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا دس درجے اس کے بلند کرے گا اور اس کو دس نیکیاں عطا فرمائے گا تو شاعر نے تمنا کی ہے کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا سفر شہر مدینہ کا دیار مدینہ کا سفر کروں تو دروش ہی پڑتے ہوئے چلو دیا نبی کی جانب دور دلب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں ہم گیہم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب امان چیپٹر میں ایک دن اپنی امت کے غم میں رونا شروع کیا تو سیدنا جبرئی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور اس کا ذکر اشانا تن قرآن میں بھی ہے ولاسع رقی کا ربو کا فطر بو میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے لیکن بات وہی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے ہر نبی کو ایک دعا ملی اس نبی نے اپنی دعا دنیا میں کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا تو مشرک کے لیے شفاط نہیں موشید کے لیے تو اس کو شاعر نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اپنی امت سے اس کو بیان کیا ہے کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شیار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شیار کتنا ہمارے جرموں کو دھور ہے حضور آسو بہ بہ ہمارے جرموں کو دھور ہے روزور آسو بہا بہا کر چلو دیارے نبی کی جانب دور دلب پر سجا سجا کر اور شاعر کہتا ہے کہ میرے اپنے عمال میں تو اتنا کچھ نہیں ہے اور میرے عمل کی بنیاد صرف یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں آپ کی نعتیں پڑھتا ہوں میں آپ کی حدیثیں لوگوں کو بیان کرتا ہوں بخاری مسلم کی حدیث عدیث ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی زیادہ نفلی باتیں نہیں ہیں پھر سو برے کرتا ہوں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن تمہارے ساتھ ہوں گے تو محبت رسول اور اللہ کی محبت فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر نفلوں میں کمزوری بھی ہو تو کمپنسیشن کریں گے انشاءاللہ یہی اللہ یہی آسان سے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی باتیں سونا سونا کر ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سونا سونا کر بہاری مسلم کے متفقن حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھا کرتے تھے اے اللہ حسان کی مدد فرما روح خود جبریل کے ذریعے سمیٹتا ہو کرم خودا کا نی کی ناتے سونا سونا کر سمیٹتا ہوم خودا کا نبی کی سنک سجا سجا کر سمیٹتا ہو کرم خدا کا نبی کی سنت سیکھا سکھا کر چلو دیا نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر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 بدع ضلالة ضلالة الرحيم. بسم اللہ الرحمن اربش حميد مجيد آج الحمدللہ للہ پچیس رمضان المبارک چودہ سو بتیس ہجری اور جمع الوداع کا دن چھبیس اگست دو, دو گیارہ ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم درس قرآن میں سور قاف کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح انشاءاللہ سننے کی شہادت حاصل کریں گے اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے اس کی اہمیت کے حوالے سے میں دو حدیثیں بیان کر دوں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمہ چیپٹر میں دو ہزار پندرہ نمبر حدیث ہے سیدہ امشام رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریر یہ سور قاب ہوا کرتی تھی سورق صورت نمبر پچاس پارہ نمبر چھبیس یعنی آپ کی ہر جمعے کی تقریر سور قاب تھی اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ سورک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جمعے کے خطبے میں سنی اس کی وجہ سے یہ مجھے زبانی یاد ہو گئی اب یہ صورت ہے تو چھوٹی سی ہے دو ورقوں کی ہے بمشکل ڈیڑھ ورقے کی ایک ورقا اور ایک صفحہ پینتالیس آیات ہیں تین رکوع ہیں لیکن اپنی جامعیت کی اور کمپریہنشن کے اعتبار سے قرآن پاک میں یہ ایک منفرد صورت ہے سورہ قوف دو نقطوں والا قوف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی تقریر اس صورت سے کرتے تھے کیونکہ سننے والے بھی عربی جانتے تھے تقریر عربی میں ہوتی تھی کمیونیکیشن گیپ کوئی نہیں ہوتا تھا آج اگر میں عربی میں یہ پڑھ کے آپ کو سناؤں تو اکثریت کو اس کا ترجمہ اور مفہوم نہیں پتا ہوگا ہماری یہ مجبوری ہے کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کرنی پڑے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈائریکٹ عربی میں کہتے تھے صحابہ رام کے لیے تذکیر ہو جایا کرتی تھی تو آپ سلم جمعے کی تقریر میں کچھ اور بیان کریں وہ تو کرتے ہی تھے لیکن کمپلسری طور پر یہ صورت ضرور بیان کرتے تھے دوسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب الجمہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو پانچ نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کی تقریر کرتے تھے میری طرح متوجہ رہیں بھائی تو آتے رہیں گے جب جمعے کی تقریر کیا کرتے تھے تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور جو جوش آپ کے اوپر نمایاں دکھائی دیتا تھا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جوش میں تقریر کرتے تھے کہ صحابہ اکرام علیہ امردوان کو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی اکاؤنٹبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ سے گھراتے تھے اور پھر ساتھ فرماتے یہ اسی حدیث میں ہے دو ہزار سے ہی مسلم کتاب الجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں یہ دیکھو یہ جس طرح میری دو انگلیاں ساتھ ہیں شہادت کی اور درمیان والی انگلیاں بالکل اسی طرح مجھے اللہ تعالی نے مجھے اور قیامت کو ساتھ ساتھ مبوس کیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر شروع کرتے تو یہ کہتے ہیں جو میں نے شروع میں عرض کیا اما بعد کا ان خیر الحدیث کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدیِ ہدی و محمد انصلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ شر المور اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود داخل کیے جائیں وہ کن نب اور تمام نئے کام جو داخل کیے جائیں یہ گمراہیاں ہیں بدت ہیں وک اللہ بد اور تمام بدتیں گمراہیاں ہیں وک اللہ ولال عطن فنار اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں اس میں چار فکرے تو صحیح مسلم سے ہیں اور باقی تین مسلم امام احمد اور سنن نسائی سے ہیں وہ بھی صحیح سرد کے ساتھ ہیں. یہ پورا خود مہ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کہاں فرمایا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہاں ہے جس کا تعلق ہمارے دینی امور کے ساتھ ہوگا دنیاوی امور میں تو صحیح مسلم میں دو حدیثیں موجود ہیں کتاب الفضائل میں انتم تم عالم دنیاکم تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہیں دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے گا ہنڈریڈ پرسینٹ اس میں کوئی بکت نہیں لہذا جنازے کی اذام دینا نبیسلم سے ثابت نہیں لیکن منع تو کہیں نہیں ہے تو آپ جو یہ کہتے ہیں منع نہیں تو دے لی جائیں نہیں وہ بھی نہیں دیتے عید کی اذان منع کوئی نہیں ہے لیکن دینا ثابت نہیں ہے تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ منع کہاں ہے تو یہ وہ خیر الحبی حبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے علاوہ کسی کا راستہ ہدایت یافتہ راستہ نہیں اسی لیے پرانے پاک میں سور فاتح کے شروع میں یہ چیز آئی ہے اس دن المستقیم سیدھے راستے پر چلا راستوں پر نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں سارے ہی راستے نبی صلی اللہ علیہ اسلم تک جاتے ہیں یہ جھوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ اسلم کا ایک ہی راستہ ہے ورنہ قرآن میں آتا سیدھے راستوں پر چلا ایک دن اسراط المستقیم سیدھے راستے پر چلا سراط الم اس سیدھے راستے پر جس پر نیک لوگ بھی چلتے رہے نیک لوگوں نے اپنے راستے کوئی نہیں منائے وہ بھی رسول اللہ کے راستے پہ چلتے رہے وہ سیدھا راستہ کس کو اتا ہوتا ہے نبی کو نبی کے علاوہ تو کسی کو بھی سیدھا راستہ ہے باقی تو سارے فالوور ہیں لیڈر پروفٹ ہوتا ہے تو یہ کہنا چاروں یقبے ہی ہیں پانچوں یاقبے ہی ہیں یہ ساری یقبے ہیں نہیں راقبے ایک ہے امام کائنات سید الفلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں آپ کے مقابلے پر جو بھی ہے وہ باطل ہے جو مقابلے پر ہے اور جو آپ کے ساتھ ہے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمر رحمۃ اللہ جتنے بڑے بڑے امہ محدثین اور فقائے کرام جنہوں نے اپنا دین کوئی نہیں بنایا پروفٹ کو فالو کیا ہے وہ ہمارے لیے خجت ہے انہوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ ہمارے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو انہوں نے یہی سکھایا ہمیں کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اطاط کرو اور اجماء امت کو حجت مانو یہ تین ہی چیزیں بنیادی کتاب سنت اور اجماء چوتھی چیز آپشنل ہے اجتہ میں اختلاف ہو سکتا ہے وہ خوبصورتی ہے آپ کا سے مخالفت میں ہو سکتا ہے میرا آپ سے میں آپ کو لام تام نہیں کر سکتا آپ مجھے نہیں کر سکتا میں آپ کے اشتہاد کا پابند نہیں آپ میرے اشتہار کا پابند نہیں تو یہ بنیادی گفتگو میں نے اس کانٹیکس میں ارج کی اب آتے ہیں سوریہ آپ کی طرف بھائی یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میری طرف اٹینٹو رہے کسی بھائی نے تو فون سننا ہے تو ابھی فون اپنا بند کرتے ہیں سائلنٹ کرتے ہیں آپ لوگ فون سنیں گے تو میری توجہ بٹے گی کیونکہ میں نے کوئی خبریں تو پڑھ نہیں رہا جیو نیوز کی میں جب یہ کروں گا تو یہ میں نے اسی وقت جو ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا وہ میں بیان کر دوں گا آپ سے مجھے کشپ تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ جب بیٹھتا ہوں تو پبلک کو دیکھ کے اس وقت جو بھی اللہ تعالیٰ دل جس طرف گائڈ کرتا ہے تو وہ میں جو حق بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ زبان پر جاری کر دے اور جو باطل بات ہے وہ میرے عمال کی شامت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے لیکن میں کوشش کروں گا پورے ریفرنس کے ساتھ اس چیز کو لے کر چلوں اعوذ باللہ العلیم من الشیطان الرجیم من منشیۃ و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن المجید المجیت حروف مقطیات میں سے ہے اس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے ولقرآن المجید اس عزت والے قرآن کی قسم اور قسم کس بات پہ کھائی جا رہی ہے مقسم علیہ جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے وہ بریکٹس میں ہے بٹوین دا ورڈ ہے قسم اس بات پر کھائی جا رہی ہے قسم اس بات پر یاد فرمائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس میں کوئی شک نہیں جیسا کہ آتا ہے سورہ یاسین میں یاسین ون الحکیم ام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ مجھے اس حکمت والے قرآن کی قسم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یہ لوگ آپ کے انکار بھی کر دیں تب بھی اللہ کو لو بتایا آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہاں بھی ہے آپ ولقرآن المجید اور بریکٹ میں ہے ام نقل امین کہ آپ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ بعض اوقات بات مختصر ہوتی ہے ہم دنیا میں بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی فرض کی تیسری چوتھی رکت میں الحمد پڑھنی چاہیے تو اس کا مدد ہوتا ہے الحمد پوری پڑھنی ہے خالی الحمد نہیں تو یہ مختصر گفتگو ہوئی اس عزت والے قرآن کی قسم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق ہے بل عجیب انجا فقال القاتر ہاذا شعی نہ عجیب لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ انہی کے اندر ایک ڈر سنانے والا تشریف لے کر آیا جنہوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے کہ والے دن تو لوگ کہتے ہیں تو بڑی عجیب بات کرتا ہے کیا عجیب بات کرتا ہے اعزا متنا و پنّنا تو رابا غالی کا کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ کیا جائیں گے یہ تو بڑی دور کی بات ہے یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ انسان مر کے مٹی ہو جائے اس کی ہڈیاں زمین میں گل سڑ جائیں اس کو دوبارہ نہیں زندگی دی جائے گی غالی کا رج یہ تو بڑی دور کی باتیں کرتا ہے اب یہ ایک اعتراض انہوں نے کیا اس ات ایک اعتراض کا جواب اگلی آیات میں آئے گا پہلا تو اللہ تعالیٰ نے شہانہ انداز میں جواب دیا اد علم تن قسل ارب منہم ہم ہمارے علم میں ہے جو زمین گھٹا گھٹا کر ان کا جسم گل سڑ کر ختم کر رہی ہے ہمارے علم میں ہے وائندنا کتاب الحفیظ اور ہمارے پاس ایک حفاظت والی کتاب موجود ہے جس نے تمام ڈیٹا سٹور کیا ہوا ہے سیو کیا ہوا ہے ہمارے پاس بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے کتاب الحفیظ حفیظ عربی میں کہتے ہیں حفظ کہتے ہیں سیو کرنا انگلش کو سیو آپ اگر سافٹ ویئر لیں عربی کے تو حفظ لکھا ہوا آتا ہے جب آپ نے فائل سیو کرنی ہوتی ہے ان دنا کتاب ہمارے پاس محفوظ کرنے والی ڈاٹے کو کتاب موجود ہے لوہے محفوظ بلک الحق لما جا اہم فہم فی امرم بلکہ انہوں نے حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کو جھٹلا دیا اور اب یہ عجیب الجھن میں پڑ گئے ہیں زد کیا ہے عقل گواہی دیتی ہے دل مانتا ہے کہ باتیں ٹھیک ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن بزرگ آڑے آ جاتے ہیں کیا ہمارے ابا اجداد پاگل تھے ہمارے سارے بزرگ پاگل تھے ہم اس شخص کی بات سن لیں یہودی کہتے تھے اتنے بڑے بڑے یہودی علماء پاگل ہیں انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں ہم یہ کل کے لڑکے کی بات سن لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے مقابلے میں تو آدھی عمری تھی نا یہود کے اسی اسی نوے نبے سال کے بابے بیٹھے ہوئے تھے اپنے قلعوں کے اندر اور لوگوں کو فتوے دیتے تھے غلط غلط جس طرح آج بھی مولوی کہتے ہیں اور قرآن بھی اسے مسئلے کی بجائے کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل نہیں جو یہ کرتے آئے ہیں یہ صحیح وہ یہودیوں والے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو سارا میں پیدا ہوئی تھی قدم بقدم با بلش بار بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گو کے سہاگ میں داخل ہوا میرے امتی بھی ایسا ہی کام کریں گے تو لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ آئے تھے بھتوں اور یہ کافروں کے بارے میں ہے تو اللہ کے نبی پہلے ہی فرما دیے کہ جو کام کافروں نے کیا تم نے بھی وہی کرنا ہے وہ ساری خرابی اس سمت میں پیدا ہوں گی تو عجیب الجھن میں پڑ گئے دل کوائی دے رہا بات ٹھیک ہے آج بھی ہم جب کہتے ہیں دیکھو بھائی بہاری ہے تمہارا اپنا ترجمہ ہے بریلویو اپنا ترجمہ پڑھو جو بندیو اپنا ترجمہ پڑھو اہل دھیشوں اپنا ترجمہ بہاری کا پڑھو نماز کا طریقہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس کے جواب میں کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہے لیکن اندر سے الجھن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے پریشان رہتے ہیں پھر اگر وہ ہمت کریں گے اللہ ہدایت بھی دے دے گا تو یہ اللہ لا رہا ہے فہوم فی امر مریض اب یہ عجیب الجھن میں پڑ گئے دل گوائی دے رہا ہے بات ٹھیک ہے بات بڑی وزنی ہے دلائل بڑے مضبوط ہیں اب اللہ تعالیٰ نے سائنٹفک فیکٹ کے ذریعے دلائل کا امبار لگائے ہیں جو آج کے لیٹسٹ اس ولڈ کے اندر غیر مسلموں کے مسلمان ہونے کا سبب سب سے زیادہ یہ آیات بن رہی ہیں گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے بعد چونتیس ہزار امریکنز نے ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد چونتیس ہزار امریکنز نے نو مہینے میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے پلین ٹروتھ میگزین ہے امیرکا کا اس کے فگرز ہیں پاکستان میں جاہل مولوی کہتا ہے سارے مولویوں کی نہیں بات کر رہا جو علماء حق ہے ان کی جوتی میرے سروں پر لیکن اکثر یہ جہلوں کی ہے جائل قرآن بھی زیڑنا پڑی گمراہ جاؤ گے اور انگریز پلیت کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل سکتی ہے تو مسلمان کو نہیں مل سکتی بخاری اور مسلم کے متفقوں نے لے حدیث ہے جس حدیث کی صداقت آج کھلی ہے ڈاکٹر اقبال نے تو بہت پہلے یہ بات کر دی تھی کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں نے اسلام اور قرآن کی حفاظت نہیں کی یہ قرآن اور اسلام ہے جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے انہوں نے اسی سال پہلے یہ بات کی تھی لیکن آج کے دور میں یہ بات مزید کھل کے سامنے آئی ہے بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے تمام نبیوں پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معاوضے پر مجھے اللہ نے سب سے بڑا معاضہ دیا ہے القرآن میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے میرا معاوضہ سب سے بڑا ہے یہ بات اب ظاہر ہوئی نا کسی مولوی کی تبلیغ سے نہیں غیر مسلم مسلمان ہوئے چونتیس ہزار امیرکن 11 سپتمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں روزانہ چار سو بندہ امریکہ میں مسلمان ہو رہا ہے 2007 میں کلنٹن اسلام آباد میں انٹرویو دیا اس نے جیو کو اور اس نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے روزانہ چار سو بندہ امریکہ میں مسلمان ہو رہا ہے دو, دو ہزار پچاس کے اندر پریڈکشن ہے کہ مسلمان امریکہ میں دنیا میں امریکہ کے اندر جو آبادی میں سب سے زیادہ مسلمان ہو جائیں گے وجہ سے قرآن کی وجہ سے مولوی کی تقریر تو نہیں کون رہے سنتا مولوی کی تقریر تو دوسری زان کے وقت تو ہمارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں مسجد میں مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ قرآن موضا ہے قرآن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موضاء آپ کی قیامت تک کے لیے نبوت آپ کا موجزہ بھی قیامت تک کے لیے اب وہ سائنٹفک فیکٹس جنہوں نے بیسویں صدی اور اکیسویں صدی میں ہزاروں لاکھوں کرسچنس کو مجبور کیا یہ بات ماننے پر کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے یہ اللہ کی طرف سے اصلاً کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے سی نہ مالا منفروج اس کو ہم نے ستاروں سے مزین کر دیا سجا دیا اس میں کوئی شگا تک نہیں چھوڑا یہ بات آج سے سو سال پہلے کوئی نہیں تھا سمجھ سکتا آج ناسا کے لیٹسٹ سائنٹفک رپورٹ کے مطابق اس وقت اس کائنات میں صرف ہماری جو گلیکسی ہے ملکی وے اس گلیکسی میں ایک یہ جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا سورج ہے تیرہ لاکھ گنا ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی نکل رہی ہے اس میں سے پندرہ ارب سال سے ایک سورج میں سے اس طرح کے دو سو پچاس ارب سورج اور موجود ہے ہماری گلیکسی میں دو سو پچاس ارب سورج ٹو ففٹی بلین یہ ہماری ایک گلیکسی ہے دو سو پچاس ارب سورج اس طرح کی تین سو ارب گلیکسی اور کائنات میں دریافت ہو چکی ہیں اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کائنات میں ستاروں کی تعداد اتنی ہے جتنی سہلے سمندر پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے اس سے بھی زیادہ اور یہ سارے کے سارے ستارے ہمیں سمان کے نیچے نظر آ رہے ہیں اب اس پہ میں اگر ڈیٹیل سے بیان کروں تو مجھے گھنٹا چاہیے صرف اس آیت پہ بولنے کے لیے اگر کسی کو دلچسپی ہو تو یوٹیوب پہ ہمارا لیکچر پڑا ہوا ہے Who is Allah in the light of latest scientific facts اردو کے اندر ہے اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اس کا یوٹیوب پہ آپ ایڈریس نوٹ کر لیں ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ یو سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو یہ آپ لکھیں گے سارے ہمارے لیکچر اکیڈمی کے جتنے ہیں پورا چینل یوٹیوب پہ قرآن و سنت سچ اکیڈمی کا موجود ہے اس میں پچاس ساٹھ لیکچر پڑے ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ وہ آپ دیکھیں تو میں آج ڈیٹیل میں نہیں پڑتا کیونکہ میں نے یہ سورت مکمل کرنی ہے تو دیکھو اس اسمان کی طرف کوئی شگاف نہیں چھوڑا بل اردا اور زمین کو ہم نے کیسا بچھونا بنایا ہے وہ القینہ سی اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ جما دیے ہیں جو زمین کو اسٹیبل کرتے ہیں جیسے آپ ویل بیلنس کرتے ہیں جب اتنی تیزی کے ساتھ ویل گھومتا ہے اس میں ایک میتھ ایڈ کرتے ہیں ویل بیلنس ہوتا ہے زمین بھی بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے میور کے گرد گھومتی ہے اور ہر سیکنڈ میں تیس کلومیٹر سورج کے گرد گھومتی ہے یہ پوری ڈیٹیلز میں نے اس لیکچر میں بتائی ہیں اس کو ہم نے بیلنس بنایا ہے اور پہاڑوں کے ذریعے بیلنس کی ہے اس کی ڈائنمک بیلنسنگ وہ ام بتنا فی ہا منکل اور اس کے اندر ہر طرح کی رونق افروز چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی ہیں اس وقت اس زمین پر بیس لاکھ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں بیس لاکھ تعداد نہیں ہے گھوڑا ایک مخلوق گدا دوسری مخلوق کبا تیسری مخلوق چیل چوتھی مخلوق کبوتر پانچویں مخلوق اس طرح گنے بیس لاکھ مخلوقات زمین پر دریافت ہو چکی ہیں اور ہر مخلوق کی آگے اربوں خربوں میں تعداد ہے صرف زمین پر کیڑے اتنے ہیں کیڑے کہ دنیا میں سات ارب انسان ہیں ہر انسان کو بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں بیس کروڑ یہ نیشنل جوگرافک اور ڈسکوری چینل کے فگر ہر انسان کو کہا بیس کروڑ آپ کے بیس کروڑ آپ کے بیس کروڑ آپ کے سات ارب انسانوں کو دیے جائیں تو کیڑے پھر بھی بچ جائیں گے ایک اسکوئر انچ بھی ایسا نہیں ہے زمین پہ جہاں کوئی زندہ مخلوق نہ ہو ہماری یہ کھال بھی جو ہے نا اس کے اندر بھی ہزاروں لاکھوں بیکٹیریا جو خوراک حاصل کر رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے یہ آج سے سو سال پہلے کسی کو پتا تھا وائرس کس بلا کا نام ہے آج کہتے ہیں جی ایک دہی کے کپ میں اتنے بیکٹیریا ہیں جتنی روئے ارس میں زمین کی آبادی ہے ایک پانی کے قطرے میں ایک ارب سے زیادہ ایٹم موجود ہیں ایک ارب کچھ چھوٹا فکر ہے روزانہ لاکھ دفعہ گنتی گنے نا تیس سال لگتے ہیں ایک ارب گننے کے لیے یہاں جا کے گھر گن کیلکولیٹر پہ ایک لاکھ دفعہ روزانہ گنتی گنی جائے تو تیس سال تک گنتے ہیں تو ایک ارب بنتا ہے ایک لاکھ دفعہ آپ گنتی نہیں گن سکتے چوبیس گھنٹے میں چھیاسی ہزار چار سو تو سیکنڈ ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں چھیاسی ہزار چار سو تو سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے کام ہے ہر انسان کے جسم میں خلیوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے لاکھوں میں نہیں ہے کروڑوں میں نہیں ہے اربوں میں نہیں ہے کھربوں میں نہیں ہے ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں ایک سو ہزار ارب اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں تیس کے تیس ملک صرف درختوں سے پور ہوں ان درختوں کے جتنے پتے بنیں گے نا تیس انگلینڈ کے پتے یہ اتنا بڑا فگر ہے ہر انسان کے جسم میں اتنے کھلی ہیں جن, جن تک روزانہ آکسیجن اور خون پہنچتا ہے یہ تو میرا ایک اسپیشل مضمون ہے یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنی جھلک کروا رہا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی تب سیرتم وزکر علیق البدن منید یہ سجھانے کے لیے ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع لانا چاہے وہ نز اللہ ابا ام مبارک اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا ام بتنا بھی ہی جناتوں حب الحسید اور اس پانی کے ذریعے ہم نے زمین میں باغات اگائے اور کھیتیاں اگائی بھائیو دماغ پاگل ہو جاتا ہے ایک بیج زمین پہ بوتے ہیں اپنے سائز سے چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے کیسے بن جاتا ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں ایک بیج میں اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی آج تک انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جتنا ایک بیج زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی اس بیج میں سے سب کچھ نکلتا ہے اور پانی کے ذریعے ون نقل باس قوۃ اللہ اور کھجور کے لمبے لمبے درخت دیکھو کیسے گوشت پتہ ہے ہے؟ اس کے اوپر چڑے ہوتے ہیں کتنی ترتیب کے ساتھ کھجورے پلیس ہوتی ہیں کتنے کوارڈینیٹس ان کے لوکیٹ ہوتے ہیں یہ بھائیو خود بخود ہو رہا ہے کھجورے ہم توڑ دیں دوبارہ اس جگہ پہ نہیں جوڑ سکتے اور کتنا بیوکو ہوگا جو کہ یہ خود بخود بن گئی ہیں جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے انڈے میں سے چولہا روزانہ خود بخود نکل رہے ہیں اربوں کھربوں چوزے انڈا توڑ کے پلیٹ میں رکھیں اس لیس دار مادے میں سے انڈا ہے تو بڑی دور کی بات ہے چوزے کی ایک چونچ بنا کے بتا دے اور پھر کوئی کہ یہ خود بخود بن رہے ہیں اور بھائی جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اتنی مشکل مشکل چیزیں انڈے سے بن رہی ہیں صرف ایک ڈریگن فلائی جس کو ہیلی کاپٹر کہتے ہیں ہی ہم اپنی مادری پنجابی لینگویج میں ہیلی کاپٹر جس کے دو پار ہوتے ہیں دونوں طرف یوں, یوں اس کے ایک ڈھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں ہوتی ہیں پچاس ہزار آنکھیں دو ڈھیلے میں اور اتنے سے انڈے سے نکلتا ہے ایک بال پوائنٹ کے نقطے کے برابر انڈا ہے جس میں سے ڈریگن فلائی نکل رہی ہے دنیا میں ہر گون ڈریگن فلائی نکل رہی ہیں ایک انڈے میں سے زمین و آسمان کی سادک مخلوقات مل کے ایک ڈریگن فلائی کا ماڈل نہیں بنا سکتی اس میں جان ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے اور بایولوجی کا یہ لابھ فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی پروڈیوس فرام نان لونگ تھنگس زندہ چیزیں کبھی بھی غیر زندہ چیزوں سے نہیں بن سکتی مرغی انڈے سے بنے گی انڈے کے اندر زندگی اللہ نے رکھی ہوئی ہے انڈا خود نہیں بنا سکتے انڈا آپ بے شک مشین میں رکھیں یا مرغی کے نیچے انڈا وہی ہوگا تو کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے پھل گندے ہوئے ہوتے ہیں رزغل للعباد دیکھو ہم نے یہ کھانا بنا دیا ہے اپنے بندوں کے لیے کیا کمپیٹیبلٹی ہے بندوں کے ساتھ اس کھانے کی ڈیزل انجن میں پیٹرول ڈالے بند ہو جائے گا پٹرول انجن میں ڈیزل ڈال دے بند ہو جائے گا پانی ڈال دے بند ہو جائے یہ کیسا انجن اللہ نے بنایا چاول بھی کھائے گا تو ہزم ہو جائیں گے روٹی بھی کھائے گا تو ہزم ہو جائیں گے سبزی بھی کھائے گا فروٹ کھائے گا کھجورے کھائے گا سموسے کھائے گا بریانی کھائے جو مرضی کھاؤ ہزم ہوتا ہے اور میں اس دن غور کر رہا تھا ہم اپنے بچوں کے منہ میں کتنی بے فکری کے ساتھ دودھ کتنی اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے یہ بحث دودھ دے رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں بہت بڑی دلیل کہ دیکھو ہم گوبر اور خون کے درمیان میں سے سفید دودھ میں پلاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اکلے دنگ ہے پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے ایک نوٹ کر لیں آپ دودھ ختم کر دیں انسانیت ختم بچے دودھ پہ چل رہے ہیں بچے بڑے نہیں ہوں گے یہ دودھ کچھ چھوٹی چیز ہے ہم تو سمجھتے چائے پی لیو بھائی آپ دیکھیں بچپن میں کیسے بڑے ہوئے ہیں دودھ کی وجہ سے ایمینی قرآن میں دودھ کا ذکر آیا رسک کر لے لگی بات کمپیٹیبلٹی وتھ ہیمن ہے کھاؤ گے ہزم ہوگا جسم کا حصہ بنے گا ایسا نہیں کہ الٹیاں لگ جائیں تمہارے جسم سے کمپیٹیبلٹی ہم نے اس رسک کی ہے شیر کے سامنے آپ گھاس ڈالنے منہ بھی نہیں مارے گا بکری کے سامنے قیمت ڈالنے منہ بھی نہیں مارے گی کیونکہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے ہم گھاس بھی کھائیں گے کھاتے نہیں ہیں پالک نہیں کھاتے کینا بھی کھا لیں گے گوشت بھی کھائیں گے جو چیز مرضی ملے گی کھا لیں گے رزق للعباد یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا رزق بن گیا ورنہ تو ہم زبان کا چیز رکھیں اُلٹیاں شروع ہو جائیں اگر یہ ہمارا رزق نہ ہو وہ اہی نہ بھی اور اس پانی کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا گزانی کل اس طریقے سے تمہیں بھی ہم زمین سے زندہ کر کے نکال لیں گے یہ اس سوال کا جواب ہے جو شروع میں کافروں نے کہا تھا آئزہ متنا و ترابا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے زا نہیں کرا یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں اللہ تعالی فرمایا جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں روزانہ اربوں کروڑوں درختوں کو زمین سے نکال رہے ہیں بلکہ پوری زندگی زمین سے نکل رہی ہے پوری زندگی زمین سے ہے بھنس جو دودھ دیتی ہے وہ کہاں سے خوراک کھاتی ہے زمین سے ہماری خوراک زمین سے ہر چیز زمین سے اور زمین کو زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو یہاں آیا پیچھے وہ نزلام امام مبارکہ مبارک پانی نازل کیا آسمان سے اور اس کے ذریعے تو کزا الخروج اس طریقے سے تمہیں بھی زندہ کر دیا جائے گا فران بھائی بس ٹھیک ہے زیادہ نہ کریں واپس کر لیں اس ذبت قبل ہوں قوم نو ہوں اسحاب الرسی و سمود اس سے پہلے قوم نو نے بھی جٹلایا اور کوے والوں نے اور قومی سمود نے بھی اپنے اپنے پروفٹ کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ آدوں اور قومی آد نے اور فرعون نے بھی وہ اقوان الود اور لوت علیہ اسلام کے ساتھیوں نے بھی اپنے پروفٹ کی بات نہیں سنی وہ اصحاب العکا اور احیکا کے رہنے والوں نے بھی وقوم قوم اور طبا کی قوم میں نے بھی کل کر زبر ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں کا انکار کیا فق کا تو ہماری دھمکی آ ٹپکی ان پر جو جو نبیوں کی دعوت سے انکار کریں گے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا اس دنیا میں اگر نہ آیا آخرت میں تو آنا ہی ہے بلخل قل اول کیا پیارا سوال ہے کیا ہم تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں بل ہوم فی لب سم بن جدید بلکہ تم خود اصل میں شک میں پڑ گئے ہو نئی زندگی کے بارے میں ہم تھکے تو نہیں ہمارا کریٹیوٹی کا جو پوٹینشیل ہے وہ افزاس تو نہیں ہو گیا ایک دفعہ تمہیں پیدا کر کے اور بھائی روزانہ جو اربوں خربوں مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے اس کے لیے کسی انسان کو پیدا کرنا دوبارہ مشکل ہے سورہ قیاما میں آتا ہے تم کہتے ہو کہ کس طرح زندہ کریں گے ہم تمہاری یہ انگلی کی پور بھی درست بنا دیں گے اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا یہ تو اٹھارہ سو اسی کے اندر آگے دریافت ہوا کہ دنیا کے کسی انسان کی یہ فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں کرتی اور قرآن میں چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ تم کہہ رہے ہو بندہ آ, ہم تمہاری پور پور درست کر دیں گے اور یہ بات تمہیں انگریز آگے بتائے گا بارہ سو سال بعد کہ اس کا مطلب کیا ہے ساوا تعوین تبا تعبین کو اس کا مطلب نہیں تھا سمجھ آیا ان کا ایمان ویسے ہی بہت مضبوط تھا انہوں نے تو اللہ کے محبوب کو دیکھ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے امام کائنات سعید الع آخرین شفیع رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیا ہے اس کے ایمان کے برابر کون ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں لیکن ہمارے ایمان کمزور تو اللہ تعالیٰ نے سائنٹفک فیکٹس کے ذریعے اس کو مضبوط کیا اور اس کا ذکر آٹھ سے چودہ سو سال پہلے قرآن میں موجود ہے سرح حامیم سجدہ کے آخری رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سنوریم آیاتنا فل آفاق ان قریب ان کافروں کو ہم زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے وفی ان اور ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز روزانہ ایک لاکھ دفعہ دل کا دھڑکنا روزانہ پچیس پچیس دفعہ ڈیلسس کرنا ہمارے گردوں کا ہمارے دل کا دس ہزار لیٹر خون پمپ کرنا پورے جسم کی نسوں میں جس کی لمبائی ایک لاکھ کلومیٹر ہے ہر انسان میں سنوری حمایاتی نفل آفاق ان قریب ان کافروں کو ہم زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے وہ بھی اور ان کی اپنی جانوں میں حق تم ان الحق یہاں تک کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے حق ہے اور وہ مورس مکائل نے کیا دیا اور اسلام لیا وہ فریش سرجن تھا قرآن کی جب اسٹڈی کی اس نے اور اس دور میں پروفیسر کیت مور جو ایمبریالوجی کی فیلڈ میں دنیا کے اندر جو ہے وہ آئیکن مانا جاتا ہے اس نے پرانے پاک کی اسٹڈی کی صرف ایمبریالوجی کی فیلڈ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے وہ کہتا ہے میں مان ہی نہیں سکتا یہ کتاب چودہ سو سال پرانی ہے کیونکہ انیس سن اسی کے بعد جو چیزیں میں نے دریافت کی ہیں میرے سے پہلے دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے میں نے وہ چیزیں دریافت کی ہیں وہ قرآن میں کیسے لکھی ہوئی ہیں پہلے کی تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے ڈیوائن سورس اللہ کی طرف سے اور سعودی عرب میں انٹرنیشنل سائنٹفک کانفرنس کے اندر اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مجھے اس چیز کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ اس کے اندر وہ سائنٹفک فیکٹس ہیں جو آج سے بیس پچیس سال پہلے بھی ہمیں نہیں پتا تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ تو دوبارہ زندہ کیے جانے سے شک میں پڑ گئے ہیں یہ دیکھیں پہلی دفعہ جس نے زندہ کیا ہے اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے بھائی پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری دفعہ کیوں جی پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے افعینا بالخلق خلقل کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں بل حمفی فی لبس من خلق جدید یہ تو شک میں خام خای پڑ گئے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یہ بیوقوف یہ تو سوچیں کہ پہلے جب زندہ ہوئے ہیں ایک منی کے قطرے سے اللہ حکبر کبیر آپ کو پتہ ہے ایک مرد میں اتنی منی موجود ہے کہ اس سے صرف تیس کروڑ انسان پیدا ہو سکتے ہیں ایک مرد کے اندر ایک منی کے قطرے کے اندر ڈیڑھ کروڑ سے لے کر پانچ کروڑ تک اسپمز موجود ہیں یعنی ڈیڑھ کروڑ سے لے کر پانچ کروڑ تک انسان پیدا ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک اسپمپ جو ہے مدر کی اووری کو جا کے فرٹائل کرتا ہے اللہ اکبر کبیرا وحمد اللہ کثیرہ وہ سبحان اللہ بکرکم وسیلہ صبح اللہ ہی خلق ہی وفسی وزین ترشی ہی و, و مزاد <تصفح> یہ کلمات کون سمجھے گا صحیح مسلم کے آداد خلقی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی تصویر یہ تو آج سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں مخلوق کی تعداد کتنی ہے اب دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے اب ذرا جو ہے نا اتنے دلائل کے بعد اب ذرا تھوڑا سا کھنچائی شروع ہونے لگی ہے آخرت کے حوالے سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا انسان اور بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے وہ اور ہمارے علم میں ہے جو اس کا نفس اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے اللہ بڑا غبور رحیم ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یہ باتیں ہوتی تو صحابہ کرام علیہ مدوان پوری پوری رات کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں اللہ غبور رحیم ہے لیکن اس کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع لائے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھا دکھا کے نافرمانیاں کرے وہ غبر الرحیم والا معاملہ نہیں ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں غبر ال کی اس کو آپ مثال سے سمجھیں کوئی شخص زمین میں حال نہ چلائے بیج نہ بوئے اور پھر جی اللہ کی رحمت بارش آئے گی خود بخود فصل انشاءاللہ شاء اگائے گی اگے گی بالکل اس طریقے سے جب تک امال کی آبیاری نہیں کریں گے امال کا بیج نہیں بوئیں گے اس وقت تک اللہ تعالی کی رحمت اٹریکٹ نہیں ہوگی اور امال کا بدلہ نہیں ملے گا پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب امال کر کے جنت ملنی ہے تو پھر کیا فائدہ اور بھائی ہمارے امال اس قابل ہیں امال کر کے بھی اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو جنت ملے گی رحمت کی تو ضرورت ہر وقت ہے تو تمہارا نفس جو تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے انسان ہمارے علم میں ہے وہ نہ اکرب الورید انسان ہم تیری جگہ جہاں سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے سورہ مجازرا میں آگے چل کے مضمون کھلے گا تم تین نہیں ہوتے چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے پانچ نہیں ہوتے چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ وہ تم این ماں تم, تم. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اپنی شان کے لائق اپنے علم و قدرت سواں بسارت کے ساتھ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اکرب علیہ منحب الوری اور قریب نہیں خالی دو فرشتے تمہاری تسلی کے لیے بٹھا دیے عزیت القل متعلقیان شیمال قعید جبکہ اس کے امال لکھنے والے دو فرشتے دائیں اور بائیں اس کے بیٹھے ہوتے ہیں ماں یلفتم انقول اللہی رقیب ان عتیب وہ کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہے ایک ادھر ایک ادھر یہ تمہاری تسلی کے لیے سورہ راست میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرشتے جو ہیں تمہاری تسلی کے لیے ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے اللہ محفوظ کا محتاج نہیں ہے اور بھائیوں فرشتوں کے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے اتنا ڈیٹا سٹور کرنا یہ اللہ ہے جس نے ٹائمز ڈیٹیل تک چیزوں کو کنٹرول کیا ہے صورت الانام میں آتا ہے کہ زمین میں اور نہ تری کے اندر سمندروں اور دریاؤں کے اندر کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں ٹوٹتا مگر اللہ کے علم سے اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھ لیا ہے چلو اور فرمایا ظاہی اللہ یسیر یہ اللہ کو بہت آسان ہے پریشان نہ ہو جانا کہ کام ہونے سے پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے اللہ یہ آج سائنٹفک فیکٹ سے ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ کتنے بڑے بڑے فگرز ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کو ٹینس ڈیٹیل تک انسان اور فرشتے کے بس میں نہیں اللہ نے کنٹرول کی ہوئی ساری چیزیں بنفس سے نفیس تم کوئی لفظ نہیں نکالتے مگر دائیں بائیں تمہارے لکھنے والے موجود ہیں سَكْرَتُ الْمَوْتِ اور یاد رکھ کہ موت کی سختی حق ہے اور آ دھمکے کی تیرے اوپر موت پرپسفل موت غالی کا ماں کن تھا تحید اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا اے انسان یہی تھی نا وہ چیز جس سے تاگتا تھا آگے آگے ہو بھائیوں رام بھائی ایک دفعہ پیچھے سے کور کر کے پھر کیمرہ فکس کر دیجئے آگے آگے ہو جائیں پیچھے جگہ نہیں بچی ہے ماشاءاللہ اللہ ڈھائی تین سو کے قریب بندہ ہے تو آپ آگے ہو کے بیٹھیں کلوز ہو کے اب تھوڑے ہی ڈرس رہ گئے اور پندرہ بیس منٹ درس ہونا ہے پھر کام یہ لائٹس بھی جلا دیجئے گا یہ اب بہت رقط انگیز آیات ہیں ان کی طرف متوجہ ہو آ پہنچی موت کی سختی حق کے ساتھ زان من کن کا تحید اے انسان یہی وہ چیز تھی پوری زندگی جس سے تو بھاگتا تھا انسان اپنے نفس میں اپنی موت سے بھاگتا ہے کسی بوڑھے بندے کے سامنے بھی ذکر کرے نا وہ کہ دفران لگے ہو بوڑھا بندہ بھی حالانکہ اس کی تو گرنٹی ہے کہ اس نے مر جانا ہے قریب میں جوان آدمی کا پھر بھی چانس ہے کوئی چالیس سال نکال لے یا جانا بوڑھے آدمی تو آج کل آپ کو پتا ایوری لائف کہنا جی جندے جی مارنے لگے ہو انسان تو اس سے بھاگتا تھا دنیا میں يَوْمُ <الْوَعِيد> پھر قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا یہ ہے آج وعدے کا دن جو انبیاء نے وعدہ کیا تھا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے شہید <وَشَحِير> ہر انسان اس حال میں حاضر ہوگا اس کے ساتھ ایک اس کا رجسٹر اٹھائے ہوئے فرشتہ ہوگا اور ایک فرشتہ اس کو ہوا کی طرف ایک میدان محشر کی طرف لے کے جا رہا ہوگا کلو نسیما ہر جان اس حال میں آئے گی کہ اس کے ساتھ ہوگا ساری کو ہانکنے والا وہ شہید اور گواہ دنیا میں بھی جب کورٹ کے اندر کو مجرم پیش ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بھی دو بندے ہوتے ہیں ایک نے اس کی فائل اٹھائی ہوتی ہے ایک چل چل لگے تو یہ دو فرشتے جو ہے نا ایک اٹھا لے گا کتابیں اور ایک ہانکنا شروع کر دے گا یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے ہر انسان ادھر کوئی نہیں لکھا مسلمان کافر کوئی انسان؟ ہر انسان نقد کن تفیق غفلطم من ہادا اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کلیئر کٹ سیدھے سیدھے سوال اے انسان بے شک یہی وہ چیز تھی جس کے بارے میں تو غفلت میں تھا کہ مر کے کس طرح مجھے زندہ کیا جائے گا اللہ کی برگاہ میں پیش کیا جائے گا اب ٹانٹ کا جملہ تانے کا جملہ کا بل یو محد آج ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے دیکھ تجھے نظر آ رہی ہے کیا تو کہتا تھا یہ بڑی دور کی بات ہے مردے زندہ ہوں گے آج ذرا آنکھ کھول کے دیکھ آپ مردے زندہ ہوئے نظر آ گئے آج تیری نگاہ بڑی تیز چل رہی ہے آج تیری نگاہ بڑی عقل کام کر رہی ہے کتانے کا جملہ بکری آتیت اور جو اس کا کرین ہوگا جو جن ساتھ لگا ہوا صحیح مستم حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے شیطان فرشتہ اس کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور جن اس کو برائی کی طرف ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی تمہاری مستم حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے ساتھ بھی لیکن مجھے میرے رب نے اس پر قدرت دی میں نے اس کو مسلمان کر لیا مجھے نیکی کا مشورہ دیتا تو امام کائنات سی دلّین دل الآرین شفیع المز رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور انسان اس روئے ارض پہ انبیاء کے علاوہ نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان نہ لگاؤ سعیدنا وبکر سے لے کر آپ تک میرے تک کیا مت اسی لیے بھائیوں ہم کہتے ہیں اس نبی کے متبع بنو جس سے غلطی نہیں ہو سکتی ان کی اندھی پیروی اندھی تقلید نہ کرو جن سے غلطی ہو سکتی ہے ہمارے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی باقی ہر انسان سے غلطی ہو سکتی تو میں نے اشارہ تنقیدے کی بات بھی کر دی تو آج صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خجر اور رہنمائی فراہم فرمانے والے ہیں تو اس کا جو سات والا جو ہوگا نا شیطان اب وہ کھڑپینچ بن جائے گا جب فرشتے پیش کر رہے ہوں گے اب شیطان کو پتا چلے گا میں نے بھی دوزخ میں جانا ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ تمام امبیا جنوں اور انسانوں دونوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تو جو ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اس کو بھی تو پتا ہے کہ کیا مل دن میری پکڑ ہونی ہے وہ اسلام قبول کر سکتا تھا اس نے خود نہیں کیا اپنی مرضی سے تو اس کو جب پتا چلے گا اب تو اس کی رگڑا لگنے لگا ہے تو وہ کہے گا ہاں ہاں جس طرح یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر کسی بچے نے کوئی شرارت مل کے کی ہو نا تین چار بچوں نے اور باپ آگے پوچھے کس نے پہلا توڑا ہے تو جس نے توڑا ہوتا ہے وہ پہلے بولتا ہے یہ بھائی ہاں اس نے توڑا ہے تو شیتان بھی کیا نہیں گا ہاں ہاں یہ مجرم آ گیا, آ گیا تو اس کے ساتھ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ فرمائے گا القیافی جہنمک کلفارنید سارے کے سارے ان منکرینوں کو ان سرکش کافروں کو جنہوں نے ہمارے نبیوں کی دعوت قبول قبولنے کی جھونک دو تو میں منا اخیر جو نیکی کے کاموں سے منع کرنے والے تھے معتد مریب حد سے بڑھنے والے تھے اور قیامت کے دن میں شک کرنے والے تھے اے جام مٹھا اگلا کس نے ڈٹا ساڈے بھی کہہ چڑھتے یہ کلمہ کفر ہے یہ بات یاد رکھے معاورت بولنا بھی کفر ہے یہ آخرت میں شک ہے النال جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو اپنا الہ مان لیا ہوا تھا القیاحیب شدید ان سب کو جھونک دو شدید عذاب کے اندر اب یہاں دیکھ لیں سب سے بڑا جرم شرک شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے بڑا معاملہ شرک کا ہے حساس اللہ تعالیٰ نے کٹیگوریکل منشن کیا ہے قرآن پاک میں سورہ المائدہ آیت نمبر بہتر انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما اواہ النار وما لظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات سید دل والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی اس نے دنیا میں کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت والے دن کے لیے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان چالیس مسلمانوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا مسلمان کا جنازہ کون پڑھتے ہیں کافر پر مسلمان تو فرمایا جنازہ پڑھنے والے ایسے مسلمان جو شرک نہ کرتے ہوں اس کا مطلب ہے مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الحدود چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسا بن مریم کو لوگوں نے بڑھا کے ڈوینٹی میں کلیم کر دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا اب گر ہوا رسول آپ کی شانیں محتاج نہیں ان جھوٹے کسی کہانیوں کی میرے امام کے لیے یہی شان کافی ہے صحیح مسلم کتاب المان میں ہے تمام نبیوں کو شب میں بیت المقدس میں جمع کر کر اکٹھا کیا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کو جبری علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ان کی امامت فرمائیں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کے لیے لفظ نہ بولیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شرک سے بچے ان اللہ اللہ یک فراہ یشرا کبھی اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی ششید کے ساتھ دنیا سے گیا وہ یک فرما دوں نظال علی میشا اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو آگے آگے ہو کے بیٹھ رہے ہیں بھائی پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو جگہ دیں یہ انتظامیہ والے لوگ کدھر ہیں جی ادھر آگے کھڑے ہونا ان کو بٹھائیں نا نئے لوگوں کو کتنی جگہ موجود ہے مدثر بھائی آگے ہوں عرفان بھائی آگے ہو کے بیٹھے آگے ہو کے بیٹھے یہ بالکل کنکلوڈنگ آیات ہے کہ ای بھائیوں کو آنے دیں شامل ہونے دیں اب میری طرف متوجہ ہو جائے وہ جو شیطان تھا نا جو کہے گا یا اللہ یہ مجرم حاضر ہے وہ کہے گا پھر وہ پرسنلی ریکویسٹ کرے گا کالا کر وہ شیطان جو اس کا ساتھی تھا کہے گا رب بنا ماں اے اللہ انسان کو میں نے تو نہیں گمراہ کیا تھا مجھے کیوں گدوزر میں ڈالا جا رہا ہے قدقم تو <بِالْوَعِيد> الیکل ولا کن کان افی بلالیت بلکہ یہ انسان تو خود گمراہ ہو گیا تھا اور یہ مضمون سورہ ابراہیم میں جا کے پڑھ لیں شیطان کہے گا ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں وہ آیات پڑھوں قیامت والے دن اے انسان میرا کوئی زور نہیں تھا تیرے پاس میں صرف تجھے دعوت دیتا تھا تو خود ہی میری بات مان لیتا تھا آج تک ہمارے اباشاد میں کوئی بات کوٹ ہوئی ہے کہ کوئی مسجد مار پڑھنے جا رہا اور شیطان سامنے کھڑا ہو گیا ہو میں تو آج مسیتی نہیں بڑھن دے وہ کبھی ٹینجیبل فزیکل افیکٹ شیتان کا نہیں ہے شیتان نہیں رو سکتا کسی کو آج تک کسی کو پیشاب کرنے سے روکا ہے روٹی کھانے سے روکا ہے نماز پڑھنے سے روکا کبھی نہیں روکے گا تو سرحب برحیم میں آئے گا ہے, اللہ تعالیٰ کو کہے گا یا اللہ میں صرف اس کو دعوت دیتا تھا دعوت تو موزم بھی دے رہا تھا حیا اللہ حیا اس نے خود دعوت نہیں کروں کی تو یہ کہ یعل میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا یہ تو خود ہی گمراہی میں تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے جرالت میں بہت پہلے قرآن و سنت کی شکل میں تمہارے پاس وہی بھیج چکا ہوں کہ جو میرے نبی کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا جو نہیں مانے گا دوزخ میں That's all. کوئی جسٹیفکیشن نہیں ماں تختہ سم مت جھگڑوں <الْعبید> میرے ہاں کوئی حکم نہیں بدلا جاتا میں نے کیٹاگوریکل یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نبیوں کے ماننے والے جنت میں اور ربیوں کے انکاری دوزخ میں میرا قول کبھی نہیں بدلا جاتا بمان اب ضلع ابھی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں میں کسی پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا اگر اس کو دوزخ میں جھونک اپنے امال کی وجہ سے جا رہے نقول مزید اس دن اللہ تعالی پوچھے گا دوزک تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ دیکھ کتنے دوستی تیرے اندر ڈال دی ہے پیٹ بھر گیا تیرا کہے گی ہل مم بم اللہ کچھ اور ڈال ابھی میری بھوک نہیں مٹی بولے بز نفت الجنت المتقین اور جنت سجا کر پیش کر دی جائے گی جنتوں پرہیزگاروں کے سامنے اور کوئی دور نہیں ہوگی جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے جنت میدان محشر میں اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے عشق کا سایہ نصیب ہو جائے گا ان کو ہا راتولی کل ابا بن حفیب یہ ہے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے ہر اس شخص سے جو اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا تھا وعدہ کون سا سورہ راخ میں آیا ہے جو ہماری روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا الس تو بے کیا میں تمہارا رب نہیں پالو بلا سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے سب نے مانا تھا ہماری انسٹ میں توحید موجود ہے ہر انسان کو پتہ ہے کہ اگر پیشاب بند ہو جائے کوئی روک کھول نہیں سکتا اور جس کا پیشاب چل رہا اس کا بند کوئی نہیں کر سکتا کئی لوگوں ایسی بیماری بھی ہو جاتی ہے تو یہ کہنا فلاں بزرگ نے سمندر کے کنارے سمندر روکا ہوا ہے اور بھائی دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا سمندر کہاں سے روکے گا سمندر کا سائز نہیں پتا آپ کو کتنا بڑا ہے ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں کہتے ہیں جی اللہ نے اختیار دیا ہے بھائیو اللہ نے اختیار دیا ہو یا نہ دیا ہو یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا ہی ہے پکار نہ اللہ کو ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی بارش کس سے مانگیں گے اللہ سے یا فرشتوں سے اللہ سے لہٰذا یہ جو نعت چل رہی جنید جمشید صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کی اچھی کوششیں قبول کو کرے انہوں نے بڑی محنت کی لیکن یہ ان کے نعت کا جملہ شرک کیا ہے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح را رہا ہے فرشتوں کو پکارنا شرک ہے فرشتوں میں ہمارے حکم کو نہیں مانتے وہ اللہ کے حکم کو اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو غائب میں پکارنا شرک ہے ظاہر اسباب میں پکار لیں, ٹھیک ہے وہ قرآن میں حکم ہے بتا امن البرتوا نیکی بےزکاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو غائب میں پکارنا کسی ہستی کو جو سامنے موجود نہ ہو یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے دعا صرف اللہ ہی سے نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے دعا ہو سکتی ہے نہ شیخ شیخب القادی رحمۃ اللہ علیہ سے نہ کسی اور انسان سے دعا صرف اللہ سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا تیومتی کا تغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں ہر حفاظت کرنے والے کے لیے من خشی الرحمن جو ڈرتا تھا رحمان سے بالغیب غیب میں بغیر دیکھے وہ جا اب اور جو دل لے کر آیا رجو لانے والا کتنے رجوع لانے والے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں بار لوگ ذرا سی بات پتہ چلتی ہے کہتے ہیں بتائیں جی سلاد و تسبی کا طریقہ کیا ہے کل بھی بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے صحیح سمجھ سے موجود ہے ترمزی اور ابود میں جو سلاد و تصبیح پڑے گا جماعت کے ساتھ نہیں اکیلے اکیلے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے چھوٹے بڑے جان بوجھ کر غلطی سے کیے ہوئے سارے گناہ ماف کر دے گا یہ علماء سے جا کے سیکھ لیجیے گا سلاد و تصویر کا طریقہ تو پوچھیں گے کیا طریقہ ہے میں نے کہا آپ دیکھیں وہ اتکاب بیٹھے ہیں میں نے کہا اتکاب والا پھر آگے بڑھتا ہے اسی طرح برے والے لوگ ہیں شراب پینا شروع کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا زنا کا اڈا کون سا ہے ایرون کہاں سے ملتی ہے برائی میں جائیں گے تو سارے برائی کے اڈوں سے پتہ چلے گا نیکی میں آئیں گے سارے نیکی کے اڈے پتہ چلنا شروع ہوں گے تو یہ لدا مارا ہے رجو لانے والا دل اد خلوہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ غالی کا یوم الخلود اب تمہارے ہمیشگی کا دن ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ایک فرشتہ کہے گا جنتی ہو تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں مبارک ہو تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے تمہیں مبارک ہو ہمیشہ تن جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے لہما یشا نفیحہ ولدینہ مزید اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تم وہاں پر خواہش کرو گے وہ بھی ہم تمہیں دیں گے اس سے بڑھ کر دیں گے وہ کم محلنا قبل بخشن قبوف البلاد حل مم مہیس اے کافروں تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی قومیں آئیں انہوں نے بھی نبیوں کا انکار کیا ان کی بہت بڑی شام و تھی انہوں نے بہت شہروں پر قبضے کر رکھے تھے آج کیا عذاب علائی آ کے بعد تم ان کی کہیں جان پھٹک بھی سنتے ہو آج پیرام پیرامڈس تو موجود ہیں گیزا میں کائروں کے اندر کائرہ میں مصر میں لیکن ان پیرامڈس کو بنانے والے تو موجود نہیں ہیں ان نفیزہ ذکر علی من کان القلب اسم ابا ہوا شہید قرآن میں ہے ہدایت اس کے لیے جو بات جس کا دل زندہ ہو اور بات متوجہ ہو کر سنے یا تو دل زندہ ہو تبی عت عائد ملے گی یہ دو چیزیں ہیں جیسے وکر صدیق پہلی دفعہ ایمان پیش کیا قبول کر لیا سیدنا علی پہلی دفعہ ایمان پیش کیا قبول کر لیا سیدہ ختیجہ پہلی دفعہ ایمان پیش کیا قبول کر لیا ازرت عمر کو چھ سال لگ گئے وہ پہلی والی وہ ان کے لیے یہ نہیں ہے لہو قلب ان کے ان کا کلب اس طرح کا نہیں تھا وہ دوسری او القسم آبا ہوا شہید یا وہ بات غور سے سنے متوجہ ہو اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے گا تو وہ سنتے رہے چھ سال اللہ نے ہدایت دے دی تو آج بھی جو بندہ بات سنے گا اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ سنایا کرو علی نے در سجنا جایا کرو جڑا جا کے در سن دیا ہے وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے تو اتنا تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم قرآن دی اس کی بات سنے تو پکے رہے قرآن ساڑھے خلاف آیتاں تم پڑھ دیں اور بھائی جس کے خلاف قرآن کی آئے تھے اس کو تو پریشان ہونا چاہیے اس کو قرآن کے مطابق ہو جانا چاہیے صحیح مسلم میں کتاب و تہارا چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ نمبر حدیث ہے القرآن حجت اللہ کا علی یا تیرے حق میں ہو ہے یا تیرے خلاف ہو ہے کا نابستین اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں غائب میں صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں اگر اس کے بعد کوئی یا علی مدد کہتا ہے یا شیخ القادر جلانی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یہ پڑھتا عیا کا نابوئی قنستئی تو بھائی تو کہنا چھوڑ دے اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے اور کیا یا تومتی کا سبھی عبدالغروب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی تکلیفوں پر صبر کرے جو یہ کہتے ہیں اپنے بھی بیان کریں حمد بیان کریں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی یہ ساری نمازوں کا ذکر آیا وامن اللّ اور رات میں بھی تصب ادبار سجود اور اللہ کی تصبیح کرو نمازوں کے بعد بھی خصوصاً تصویرات فاطمہ تحتیٰ اللہ تحتیٰ الحمد اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ نماز پڑھ کے بھی اللہ کی تصبیح ہاتھ کرو وسطمی جناد المنادم مکان قریب احمان کان لگا کے بس اب انتظار کرتا رہے جب تیرے بالکل پاس سے ایک فرشتہ پکارے گا موت کا فرشتہ سور پھونکا جائے گا يوم يسمعون الصيحة بالحق قد قیامت کی چنگھاڑ حق کے ساتھ سن لوگے ضالی کا یوم الخروج آج ہے دن وہ نکلنے کا قبروں سے امنا نہن بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تھا وہ ہم نے ہی تمہیں موت دی تھی وہ علمسی اور تمہیں مر کر قیامت والے دن اٹھ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے یوم تشک الد ان سرا اس دن زمین پھٹ جائے گی جلدی سے اور نکل پڑیں گے سب لوگ اپنی قبروں سے ضالی کا حسرا یسیر یہ قیامت کے دن کا قائم ہونا ہمارے لیے بڑا آسان ہے تو کافر کہتے تھے نا یہ بڑا مشکل کام ہے اللہ ہمارا بڑا آسان کام ہے نحن عالم بما یقول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علم ہے جو آپ کو یہ کبھی کہتے ہیں آپ پاگل ہیں دیوانے ہیں شاعر ہیں ہمارے علم ہے جو آپ کی یہ گستاخیاں کر رہے ہیں غمام تعلیہ بجبار آپ ان پر کوئی سختی فرمانے والے تو نہیں آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے اور کیا دعوت دینا ہے تزکر بال قرآرآن خواب وحید اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے ہر اس شخص کو جو اللہ کی بات سن کر ڈر جائے یہ قرآن اس کے ذریعے تبلیغ کسی مولوی کی کتاب سے تبلیغ نہیں اس قرآن سے سورت الانام آیت نمبر انیس و اوہیا حاضل قرآن بح بمم بلک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مجھے اللہ نے قرآن اس لیے وحی کیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور ہر اس شخص کو تبلیغ کر دوں کہ جو جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اسی قرآن پر عمل کرے اسی سے تبلیغ کرے اس میں میں بڑی ڈیٹیل گفتگو کر سکتا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے اس لیے میں نے ایک لیکچر دیا ہے یوم عرفہ پر چونکہ نبی وسلم کا آخری خطبہ یوم عرفہ کا ہوا تھا یوم عرفہ چودہ سو اکتیس ہجری پچھلے سال میں نے ایک لیکچر دیا تھا امام الانبیاء کی دعوت قرآن وہ یوٹیوب ٹیوب پہ پڑا ہوا ہے وہ آپ سن لیجئے گا قرآن کے کانٹیکس میں اور یوٹیوب کا ایڈریس سن لیں دوبارہ ہمارے چینل کا ایڈریس ہے ڈبلو ڈبلو سلیش سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو یہ لکھا ہوا ایڈریس کمفلٹ کی شکل میں آپ کو سارے بھائیوں کو مل جائے گا ابھی کانفلٹ تقسیم کر دیں گے کوئی بھائی کونفلیٹ لیے بغیر نہ جائے ابھی تقریباً 6-7 منٹ ہے افطاری میں باقی دعا کریں مجھے یاد رکھیں میرے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کو پوری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں روزہ سے چھٹکارے کا وقت ہے یہ افطاری کا وقت اور اس کے بعد افطاری کے بعد تقریباً پندرہ منٹ بعد نماز ہوگی نماز کے بعد کھانا ان یہیں پر ہوگا کھانا ضائع نہیں کروانا جی ہاں سارے بھائی پر پینڈیکولر اس طرح اس دیوار کے علاؤ اس طرح لمبی لمبی لائنیں بنا لیں اس طرح بنانے کی بجائے ایسے بنا لیں ان شاء اللہ لائنیں بن جائیں گی سبان بھی اسپیکر بند کر دیجیے ہاں جی شاہ جی آپ نے صرف پپلٹ تسی کرنے ہیں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا <سؤال> دعا <سؤال> <سؤال>